الحرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر نمبر ٹوینٹی اور کنزیومر بینکنگ پہ بیفور وی ڈو دیٹ لیٹس ہیو آور پریکٹس جیسے کہ ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی کو ہم ریکیپ کریں اور کچھ میں کچھ سوالات کریں آپ کے علم میں ہے ہم نے اس لیکچر uh, میں آخری لیکچر میں اور اس موجودہ لیکچر میں بھی ہم بیس آف دا پیرامڈ کے کانسیپٹ پہ ہیں اور اس سیگمنٹ کو ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے آپ سے یہی بتایا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ سیگمنٹ جو ہے فور بلین پلس لوگوں کا ہے وچ کانسٹیوٹس آلموسٹ 75% فائیو پرسنٹ آف دا ورلڈ پاپولیشن تو اس نمبرس کی سگنیفیکنس پھر ان کی ہم نے پرچیزنگ پاور کی بات کی وچ از ٹو دی ایکسٹینٹ آف فائیو ٹریلین ڈالرس اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کی جو ایک آپ کہہ لیں گے ڈیفینیشن ہے کہ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں جو انکم لیول ہے اپ ٹو تھری تھاؤزینڈ ڈالر پر انم ہے تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ پورٹی لیول ہے لیکن ہم نے تھرو اس ڈسکشن میں اس چیز کو امفسائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بات پورٹی کی نہیں ہو رہی بلکہ اس سیگمنٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کو اس پوورٹی ٹریپ سے نکالنا ہے جس میں کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو وہ خود بیچارے ذمہ دار نہیں ہیں لیکن جو سوسائٹی کے دوسرے ذمہ دار لوگ ہیں جس میں گورنمنٹ شامل ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں ریگولیٹرز ہیں جس میں ہم آپ سب شامل ہوتے ہیں ہمارے اوپر یہ ایک طرح سے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے متعلق جانیں ان کی ضروریات کو انڈرسٹینڈ کریں ان کی ساری جو اس سیگمنٹ کی ڈائنامکس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اکارڈنگلی ہم کہیں بھی کام کر رہے ہوں کسی بھی سیکٹر میں ہوں خاص طور پر اگر بینکنگ میں ہیں تو ہمارا ہمارا ذمہ داریوں کا یہ ایک طرح تقاضا ہے کہ ہم ان کی ان انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کی سولوشنس کی طرف آئیں ہم اپنے انڈیویجل لیول پہ اپنے گروپ لیول پہ کلیکٹیو لیول پہ سوسائٹی لیول پہ ان کی ایک طرح سے سسٹ کر کے ان کو اسٹیپ سے نکالیں اور یہاں ضرورت اس چیز کی ہے بات اسسٹنٹ کی یا ایڈ کی یا چیریٹی کی نہیں ہو رہی بلکہ اس سیگمنٹ کے لوگوں کے اندر بذات خود صلاحیتیں ہیں ان کے پاس ہڈن ایسیٹس ہیں ان کی جو ہڈن پرچیزنگ پاور ہے دے آر ان اے وے ایکٹو ممبر آف دا سوسائٹی لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ جو حالات نے یا کہہ لیں اسٹپ کی وجہ سے وہ اسے نکل نہیں پا اور جو وش سرکل ہے اس کا شکار ہے تو جب ہم نے ساری یہ باتیں کی تو ہم نے ان کی ان میٹ نیڈس کی بات کی ہم نے ان کی جو ٹریپس کی بات کی پھر ہم نے یہ آپ سے شیئر کیا ڈسکس کیا کہ ان کو اس سے کیسے نکالا جائے تو اس میں جو بات ہوئی وہ ہوئی کہ ہم نے ان کو مارکیٹ بیس اپروچ میں لا کر ان کی اس پرابلمس کو ان کی جو ایشوز ہیں ان کو اٹینڈ کرنا ہے مارکیٹ بیسڈ اپروچ کا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انوالمنٹ اس میں یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو ایک طرح سے اسسٹ کریں اور جو ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہے جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے جو کہ صرف چیریٹی پہ یا اسسٹنس پہ بیس کرتے ہیں اس سے ہٹ کے اس سے ایک طرح سے آگے نکل کے مارکیٹ بیسڈ اپروچ میں جس میں ظاہر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ریسورسز ہیں جس میں ایلیمنٹ آف مارکیٹ ایفیشنسی ہے جس میں آپریشنل ایفیشنسی کی بھی بات آ جائے گی اور اس میں جو پروڈکٹس اینڈ سروسز اس سیکٹر کے لوگوں کو آفر ہوں گے وہ بہتر کوالٹی کے ہوں گے اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بینگ پوئر یو ہیو ٹو پے اے ہائر پرائس دے ار دا کاسٹ آف بینگ پوئر تو یہ ایلیمنٹ بھی ایڈریس ہو سکے گا اور ان کو جو کوالٹی ہے سروسز میں پروڈکٹس میں بہتر ملنا شروع ہوگی اور سب سے اہم چیز کہ جو ان کا جو انفارمل اسٹاٹس ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی دے ول بکم انٹیگریٹڈ ان ٹو دا فارمل سیکٹر آف دا اکانمی اور فارمل سیکٹر میں آنے سے ظاہر ہے ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کے پروڈکٹیو ان کے جو ایلیمنٹس ہیں جو ان کی جو پروڈکٹیو ریسورسز ہیں جو ان کی کمپیٹنسیز ہیں وہ سوسائٹی کی یوز میں آ سکیں گی اور اٹس گوئنگ ٹو بی اے ون ون سچویشن فار بوتھ دا پارٹیز اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسی سیگمنٹ کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہے یا بینیفٹ ہے بلکہ اوور آل سوسائٹی کی جو ایک ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے ایک امپرووڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے ساتھ اسٹرانگلی لنکڈ ہے اور اس کے بعد ہم نے ان اسٹیٹیجیز کی آپ سے بات کی اس میں ہم جو موجودہ ہم نے آپ کے ساتھ کچھ شیئرس کیے کہ کس طرح مختلف ملکوں میں جو لیٹن امیرکا ہے افریقہ ہے ایسٹرن یورپ ہے اور خاص طور پر ایشیا ہے کہ اس کے اندر کس طرح کام ہو رہا ہے اور کس طرح کمپنیز نے پرائیویٹ سیکٹر کی اس میں انیشیٹو لیا ہے اور دے آر ڈوئنگ گڈ بزنس اینڈ سیم ٹائم میک making a substantial contribution in the sector to so, ye cheeze humne aapke sath discuss ki phir is lecture mein ye bhi cheez samne aayi ki wo actually what are the strategies hain kya wo unka basis kya hai to isme ek jo ek naya powerful concept samne aaya wo ye tha ki aap localized value creation kare access to services and products should not be not on the ownership basis balki it should be on usage basis وہ جو کانسیپٹ ہے کہ ٹریڈیشنل تھنکنگ کا کمپنیز کا کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو یا سروسز کو ایک given انڈیویجلس کو سیل کرتے ہیں سیلنگ سے اس کا یوسج کے اوپر کانسیپٹ ہے جس نے ایک پورا پیراڈائم شفٹ لے کے آئے کہ اس اپروچ کو اپنانے کی وجہ سے آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ کا جو کسٹمر بیس ہے وہ براڈن ہو جائے گا یو ول ناٹ بی ڈپینڈنگ آن دا سول بائر آف یور پروڈکٹ اینڈ سروسز بلکہ جو ملٹائی نمبر آف یوزرز اس میں آئیں گے جن کو ایکسس ملے گا آپ کے پروڈکٹس کا اسی حساب سے آپ کا پھر ریونیو اسٹریمس بھی چینج ہو جائے گا یا آپ سوسائٹی کے ان لوگوں سے آنٹرپرونر جن کو آپ اپنے پروڈکٹ یا سروسز دے رہے ہیں ان کو آپ انسینٹیو دیں گے کہ جی وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تو اس میں ایک شیئرنگ کا کانسیپٹ اس میں پھر کاسٹ شیئرنگ بھی آ جائے گی وہ فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہوگا اور آپ کو ایک لحاظ سے ایک پیراڈائم شفٹ لانی پڑے گی اپنی اس میں اور اس میں ظاہر ہے مختلف سوالات اٹھیں گے آپ کی ریونیوجیشن کس طرح ہوگی اور آپ کو اپنی اس کو کس طرح اکارڈنگلی الائن کرنا پڑے گا پھر ہم نے اس میں مانیٹائزیشن آف ہڈن ایسیٹس کی بات کی تھی کہ جس میں اگر جو ہڈن ایسیٹس ہیں ان کو مانیٹائز کیا جائے اس کو فارمل اس میں لا ڈاکومنٹ کیا جائے تو اس کے بینیفٹس ہیں بزنس کے حوالے سے لوگوں کے ٹیلنٹس کے حوالے سے لوگوں کی لیبر کے کا جو کو ہے وہ جب چیزیں ڈاکومنٹ ہوں گی جب اس میں فارن لکانے کا حصہ بنیں گی تو پولنگ آف دا ریسورسز ول کم ان دا فارمل اکانومی وچ ول ڈیفینیٹلی ایڈ ٹو دی ریسورسز آف دا ہول اکانمی یا سچ بیٹ پاکستان اور اینی ادر کنٹری جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں بھی 130 ملین جو ہے 75% فائیو پرسینٹ آف پاپولیشن ایکچولی دس تو یہ سارے فیکٹرز تھے پھر ہم نے اسکیلنگ اپ اور اسکیلنگ آؤٹ کی بات کی جس میں یہ چیز بتائی گئی Que scale is always important in this mass market. But you have to balance this in the scale that you have to centralize it or localize it. It depends on the particular circumstances, particular industry or particular regions. You can't cross across the board. Kar sakte. You have to go according to the situation. Then there is a gap that you understand that these areas are the ones that پبلک سیکٹر نے اٹینڈ کرنا ہے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا عمل دخل نہیں ہے تو اس ایک طرح سے متھ کو بھی ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیر آر آلویز ایوینیوز ان دیز ایریاز ویئر دیئر کوڈ بی اے پارٹنرشپ اور دیر کوڈ بی اے ڈائریکٹ کنٹریبیوشن آف دا پرائیویٹ سیکٹر پھر ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ اس میں ضرورت ہے کہ آپ اتارٹی کے بجائے انفلوئنس یوز کریں اور آپ یہ امپریشن نہ دیں کہ یو آر دا سینئر پارٹنر اور you are driving the whole affairs اس میں ایک کولوبریشن کی یا ایک انڈرسٹینڈنگ کی اور ٹیک ٹرسٹ کی, کی ضرورت ہے جس کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو جب یہ سب چیزیں سامنے آئیں تو وہی سوالات کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے کہ کیا پاکستان میں بھی ہم ان چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کیا ہمارے یہاں کا جو سیکٹر ہے جو ہمارے یہاں کا فائنینشیل سیکٹر ہے یا دوسری جو انڈسٹریز ہیں وہ کس حد تک الائو ہیں ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو خاص طور اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم نے پروڈکٹس کو بجائے سیل کرنے کے یا اونرشپ ٹرانسفر کرنے کے اس کی جوسیج کی بات کی جائے اور جو ایسیٹس ہیں ہڈن ایسیٹس ہیں ان کو مانیٹائز کس طرح کیا جائے آپ کے سامنے ہیں ہم نے آپ سے بتایا کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے گورنمنٹ کے ریگولیشنز کو کرنے کی ضرورت ہے جو انڈاکومنٹڈ ہماری اکانومی ہے جو انفارمل اکانومی ہے اس کو کس حد تک ہم ٹیکل کر سکتے ہیں ان چیلنجز کو کس طرح ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اور فائنینشیل سیکٹر میں جو سٹیٹ بینک کا ایمفیس ہے اور وہ سارے جو بینکنگ پلیئرز ہیں فائنینشیل سیکٹر کے ان کو امفسائز کرتا ہے کہ آور سروسز آور پروڈکٹ شڈ بی ٹیلرڈ شوڈ بی ڈیولپڈ ان سچ اے وے کہ اس میں میکسیمم لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو اور اس میں فائنینشیل انکلوژن کا ایلیمنٹ جو کہ بہت پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو پیئر گروپ اور گلوبل لیول بہت لو ہے اس کو امپروو کیا جائے تو یہ اس قسم کے سوالات ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یقیناً اور سوالات اٹھ رہے ہوں گے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سوالات کو ایڈریس کیا جائے اس لرننگ پروسس کو جس طرح ہم کہتے ہیں ایک ڈائنمک بنایا جائے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں اب ریمیننگ ود ان دس سبجیکٹ ہمارے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ فائنینشیل سروسز ود ان دا بیس آف دا پیرمڈ سیگمنٹ یہ اس لیے ظاہر ضروری ہے اور اس کی ریلیونس ہے کیونکہ اس رپورٹ کے اندر جو آئی ایف سی کی جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے سارے مختلف سیکٹرز uh, کو بہت ڈیٹیل میں وتھ کیت اسٹڈیز ڈسکس کیا ہے اس میں انہوں نے فوڈ کو بھی uh, ایک طرح سے ایڈریس کیا ہے انرجی کو بھی کیا ہے ٹرانسپورٹیشن کو بھی کیا ہے ہیلتھ کو بھی کیا ہے ہاؤزنگ کو بھی کیا ہے اور فائنینشیل سروسز کو بھی کیا ہے اور اس میں اس رپورٹ کے مطابق ظاہر ہے جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ فوڈ کا ہے اور ظاہر ہے ہمیں وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کچھ اور سیکٹرز کو کی طرف ڈیٹیل میں جائیں لیکن یہ کہنا کافی ہے کہ یہ سیکٹرز کی اپنی ایک اہمیت ہے ان سارے آپس میں لنکجز ہیں اور چونکہ یہ رپورٹ کا جو سورس آپ کو بتایا گیا ہے آپ ویب سائٹ پہ جائیں آئی ایف سی کی اس رپورٹ کو آپ فریلی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بہت تقریباً یہ ہنڈریڈ سکسٹی پیج کی ڈیٹیلڈ رپورٹ اینڈ انالیسز ہے بڑی اس کے اندر یوزفل کے اسٹڈیز ہیں تو یہ آپ کو ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں ڈیٹیل میں اور ہم صرف اس حد تک جو آپ سے ہم نے انٹروڈکشن اور اس کی چیزیں شیئر کی اور اس کے بعد ہم فائنینشیل سروسز کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہم نے ٹاپک لیا تھا اس کی اس لرننگ کے اندر جو ہم شامل کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ اس کی فیکٹینس آپ تک پہنچ سکے جب ہم فائنینشیل سروسز مارکیٹ ود بی او پی کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو ایک سب سے اہم ایونٹ جس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور جو دنیا کے آپ کہہ لیں ریڈار اور سکرین پہ آیا وہ 2006 میں مائکرو کریڈٹ کا پائنیئر پروفیسر یونس آف بنگلہ دیش جب ان کو نوبل پیس پرائز ملا ان کے جو ایفرٹس تھے مائکرو کریڈٹ کو کرنے میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا اور آپ جیسے سب جانتے ہیں ان کا جو مائکرو کریڈٹ کا جو ماڈل ہے فائنانس کا اب ساری دنیا میں ان اے کنٹری لائک اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اگر یہ چیز نوٹ کریں کہ ان کو جو نوبیل پیس پرائز ملا وہ کسی فائنینشیل حوالے سے نہیں ملا بلکہ ان کو پیس پرائز ملا وچ از این انڈیکیشن آف دا فیکٹ کہ ان کا جو فائنینشیل سیکٹر میں مائکرو کریڈٹ سیکٹر میں جو کانٹریبیوشن تھا اٹ لیٹ ٹو دی پیس انیشیٹو ان دا ورلڈ یہ جو سیگمنٹ ہے فور بلین پلس کا جو بیس آف دا پیرمڈ ہے ان کی جب آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا لائف سٹائل بدلتا ہے لائف سٹائل امپروو ہوتا ہے تو یہ ایک الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ایک پیس پروسیس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب لوگوں کی جو مسائل ہیں جو ان کے معاشی مسائل ہیں جب وہ ان سے ایک جو الجھے رہتے ہیں جب ان سے ان کو نکلنے کا موقع ملتا ہے اس سے جب ریلیٹڈ سوشل ایلز ہیں ان کے اندر کمی آتی ہے تو اٹ لیڈس ٹو پیس اینڈ پراسپیرٹی ان دا کنٹری ان دا ریجن اینڈ ادر ایریاز ایز ویل تو اس نوبل کی جو پرائز اوارڈنگ کمیٹی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے جو ان کے جو ایفرٹس ہیں یہ دے ڈیزرو اے پیس نوبل پرائز تو یہ جو پیس کا جو ان کو نوبل پرائز دیا گیا اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ دے ہیو کانٹریبیوٹیڈ ٹو دی پیس پیس اینڈ پراسپیرٹی ناٹ ٹو دیئر اون کنٹری بٹ مینی ادر کنٹریز بیانڈ دیئر بارڈرس اور اس کا ایک مثال بن گیا اور آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا علم ہوگا کہ وہی جہاں ہم بڈانے میں لرننگ کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں کہ یہ پروفیسر یونس جو تھا یہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اکنامکس کا پروفیسر تھا یہ ظاہر اکنامکس پڑھایا کرتا تھا تو ون ڈے ہی یوز ٹو گو بیک ٹو ہز ہوم تو یہ اس علاقے سے گزرا جس کو ہم شینٹی ٹاؤنز کہتے ہیں یا جس کو جھگیوں کا کانسیپٹ ہے جو سلمز ہوتے ہیں تو ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اتنی جو اکنامکس تھیوری پڑھا رہا ہوں میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں تو ان لوگوں کا یہ جو بیچارے غریب ہیں جو پورٹی لیول سے نیچے ہیں جن کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور ان کو صحیح پینے کا پانی نہیں ملتا ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں تو ان کی زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہیں تو ان دیٹ ڈے جسے کہتے ہیں نا ان کی اس کی ایک زندگی میں تبدیلی آئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ پروفیسر شپ یہ جو ٹیچنگ ہے چھوڑ کے میں اس سیکٹر کے لوگوں کی طرف توجہ دوں گا دیکھیے اس پرٹیکولر واقعے کا ایونٹ کا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم بھی یہ کہیں کہ کل کو جو ٹیچنگ پروفیشن میں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری ٹیچنگ کیا ہماری ایجوکیشن الٹیمیٹلی لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہے یا نہیں اس کا لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے یا نہیں اس کے بینیفٹس ان تک پہنچ رہے ہیں یا یہ صرف تھیوری یا کلاس روم کی حد تک ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے اس ایونٹ نے جیسے پھر پروو کیا کہ پھر پروفیسر یونس نے الٹیمیٹلی جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل اسکریچ سٹارٹ کیا اور یہ فیمس چائنیز شینگ ہے کہ ایون دا ٹالسٹ ٹاورس رائز فرام دا گراؤنڈ اس نے بالکل باٹم لیول سے شروع کر کے جس طرح ایک طرح سے ہی براڈ اے ریولیوشن ان بنگلہ دیش ان ٹرمز آف کریڈٹ اب وہ ہزاروں کے ہزاروں وہاں کے جو گاؤں ہیں ولیجز ہیں وہاں یہ موومنٹ چل پڑی ہے آلزو اٹس اے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے بزنس دے آر میکنگ گڈ منی بٹ دا پوائنٹ از اس بزنس کا ایک جو اوور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ معاشرے کے اندر آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے لوگوں کا لیون سٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے اور اس میں خاص طور پر وہاں کی عورتوں کا بہت عمل دخل ہے ان کی پارٹیسپیشن بہت ایکٹیو ہے ان کی پارٹیسپیشن کا جو پرسنٹیج ہے بہت ہائی ہے اور اس نے ان کی اظہار تفصیل میں جائے بغیر اگین ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا پھر یہ بتانا کافی ہے کہ انہوں نے پھر بینکنگ کی حد تک محدود نہیں رہے جو ہم نے آپ کو مثال دی تھی وہ ان کمیونیکیشن سیکٹر میں بھی ہیں اور آپ دوسرے سیکٹرز میں بھی, بھی آ رہے ہیں اور اس کا ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک واضح جو رجحان ہے وہاں پر اور جو واضح اس کے جو پازیٹو اثرات ہیں وہاں کی سوسائٹی میں وہاں کے معاشرے میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ظاہر ہے یہ ماڈل ہمارے یہاں بھی کسی حد تک فالو ہو رہا ہے اور مائکرو فائنانس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں ابھی وہ ارڈلی سٹیج پہ ہیں لیکن انہوں نے اس ماڈل کو فالو کیا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کے اچھے رزلٹس سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں تو جب اس مثال کے بعد اب ہم جب بات کرتے ہیں اس فائنینشیل سیکٹر ود ان بی او پی تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو ہم وہ ڈیمارکیشن کر لیتے ہیں ہم جو باؤنڈریز بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس کا تو ہم بات کنزیومر بینکنگ کی کر رہے ہیں آپ نے مائکرو فائنانس کا ذکر کر دیا لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس چیز کو آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ جب ہم باؤنڈریز کی اور ڈیفینیشن کے اس میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنی لرننگ کو محدود کر لیتے ہیں یہاں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے مان لیں کہ جی ہم تو چونکہ کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہیں تو ہمارا مائکرو فائنانس سے کیا تعلق ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ریسنٹ اسٹڈیز نے ریسنٹ ریسنٹ ریسرچ نے پروف کیا ہے کہ وہ ادارے جو کل تک مائکرو فائنانس کو دیکھ رہے تھے مائکرو فائنانس میں ایکٹیو تھے دے ہیو ویری ایکٹیولی کم ان ٹو دا کمرشل سائڈ ٹو دا کمرشل بینکنگ اب بعض اداروں میں تو بلکہ ان کا مائکرو فائنانس کا جو ایریا ہے مائکرو فائنانس کی بزنس ہے وہ پرسنٹیج ٹرمز میں کم ہو گئی ہے ان کا جو کمرشل بینکنگ کا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے تو اگر آپ اس کو اس طرح لیں کہ ان مائکرو فائنانس کریڈٹس انسٹیٹیوشنس نے آپ کے ایریا میں انکروچ کیا ہے دے آر آفرنگ سیونگ پروڈکٹس اینڈ دے آر ٹارگیٹنگ یور کسٹمر یور سیگمنٹ آف دا کسٹمر جس کو آپ اپنی ایک طرح سے ڈومین سمجھتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک مائکرو فائنانس ادارے کو بلکہ کچھ اور کو بھی لائسنس ڈپازٹ ٹیکر کی ایک طرح سے اتھارٹی دے دی ہے ان کے پاس یہ اپروول ہے دیکھ گو اوپنلی لائک اینی ادر کمرشل بینک ٹو سیکور ٹو پروکیور اینڈ ٹو مارکیٹ دا ڈپازٹ اور وہ اچھے اچھے بینیفیشل پروڈکٹس اس مارکیٹ کے لیے لے کے آ رہے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کا اگر جو سو کال ٹرف ہے اس کے اوپر ایک طرح سے دوسری طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں تو کیا اپنے آپ کو آپ محدود رکھیں گے سوچ کے کہ بھائی یہ تو مائکرو فائنانس کا ایریا ہے ہمیں اس میں جانے کی کیا ضرورت ہے تو اس پرٹیکلر ایگزامپل سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو ان دا بینکنگ سیکٹر اینڈ ان دا کنزیومر کیونکہ کنزیومر بینکنگ اس کے ساتھ ایک طرح سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہم نے جو شروع میں ساری اسکیلس کی بات کی ہم نے والیوم کی بات کی اور ہم نے سیگمنٹیشن کی بات کی تو اس کا اور اس او پی سیگمنٹ کا گہرا تعلق ہے انکم سیگمنٹیشن کے حوالے سے لوگوں کی نیڈس کے حوالے سے تو آبویسلی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صرف ریگولیشن کی ایک طرح سے اس کے اندر نہ رہیں کہ ہمیں ریگولیشن پرمٹ نہیں کر رہے یا ریگولیشن کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کنزیومر بینکنگ سے مائکرو فائنانس میں آئیں یا یہ کریں بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس حد تک گیئر اپ کرتے ہیں کس حد تک اپنی اپروچ کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنی سوچ کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل وزڈم کو ری تھنک کرتے ہیں تاکہ ہم اس ایریا کے اندر کانٹریبیوشن لا سکیں ہم اس ایریا کے اندر بزنس کا کانٹریبیوشن نہیں بلکہ میکنگ اے کانٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے آئی ہیں دوسری کنٹریز میں اس کی واضح مثالیں ہیں کہ بہت بڑے بڑے ملٹی نیشنل جو گلوبل لیول کے بینکس ہیں وہ اس ایریاز میں ایکٹیولی آنا شروع ہو گئے انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ یہ مثال کینیا کی دی جا رہی ہے یہ مثال سیرولون کی دی جا رہی ہے افریقہ میں جہاں پر جو ایک انٹرنیشنل بینک ہے انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ اپنے وہاں پر آپریشنس ایک طرح سے اسٹیبلش کیے ہیں اس سیکٹر کو کیٹر کرنے کے لیے ان کے جو ان کی سوچ ہے وہ محدود اس سد تک نہیں ہے کہ جی ہم تو گلوبل بینک ہیں ہم نے تو کارپوریٹ اور انویسٹمنٹ بینکنگ یا ہم نے صرف کمرشل بینکنگ کو ہینڈل کرنا ہے بلکہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اسٹرکچر کے اندر اپنے پروسیسز کے اندر اپنی پالیسیز کے اندر تبدیلی لے کے آئی ہے اور وہ بہت سکسیسفلی پروفٹیبلی ان آپریشنس کو انڈرٹیک کر رہے ہیں تو یہ جب ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں فائنینشیل سیکٹر میں تو اس کی لنکیجز اس کی سگنیفیکنس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو اس سیکٹر کے اندر اہم ہوتی ہیں وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اس اسٹڈی اور رپورٹ نے پروف کیے ہیں کہ فائنینشیل سیکٹر میں آنے سے یا فائنینشیل سیکٹر کی انوالومنٹ سے یہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں جو پہلی چیز ہے کہ ان کی ایک طرح سے فارمل آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ان کے جو جب وہ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں جنہوں نے آج تک اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا تو ان کو ایک طرح سے فارمل آئیڈینٹی ملتی ہے وہ ایک ڈاکومنٹیشن کے تحت ایک اپنی ریلیشن شپ بینک کے ساتھ اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہ بہت اہم تبدیلی ہوتی ہے ان کی زندگی میں کہ ان کو ایک بینگ ایک کسٹمر آف اے بینک اکاؤنٹ ہولڈر ان کو ایک یہ آئیڈینٹی ملتی ہے کہ جی ہم ایک فلاں بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کو ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے ان کی فائل وہاں پر زارے بینک کے پاس ہوتی ہے پھر ان کو چیک بک ملتی ہے ان کو ڈپازٹ سلپس ملتی ہیں یہ بیسکس میں بینکنگ کی بات کر رہا ہوں تو جو آج تک وہ ان چیزوں سے دور تھے محروم سے ان کو جب یہ ایک آئیڈنٹی ملتی ہے تو ایک سینس آف ایلیویشن ہیومن نیچر کے حوالے سے ان میں آتا ہے کہ ہاں بھائی وہ بھی ایک فارمل اس کا حصہ بن گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر میں جس طرح ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ مختلف اپرچونٹیز نکلتی ہیں جاب کریشن کی جب ہم فارمل سیکٹر کی بات کرتے ہیں اس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی جس کا اگر ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے تو لوگوں کو جو مختلف جب ہم نے مثال دی تھی بنگلہ دیش کے اس میں تو ایک اور جو ہے جس میں اگر آپ ڈائریکٹ ڈالر اماؤنٹ کی یا ریونو کے کانٹیکس میں بات نہ کریں جو بینفیٹ سوسائٹی کو ملتا ہے کہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں اور اپرچونیٹیز جس میں ریلیز ہوتی ہیں جاب کے علاوہ انٹرپرونرشپ کی اپروچ جس میں ہے کہ لوگوں کو سیلف امپلائیڈ بیسس پہ موقع ملتا ہے اپنی آپ کہہ لیں کہ روزگار کے لیے نہ صرف جاب کے حوالے سے بلکہ سیلف امپلائمنٹ کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تیسرا ہے ایک ایلیمنٹ آف سیکورٹی آ جاتا ہے دیکھیے یہاں پر بھی دیکھا گیا ہے اور خاص طور پہ افریقن کنٹریز میں اس چیز کا بہت پریولنس ہے کرائم ریٹ جو ہے کہ بچارہ جو پور جو غریب ہے وہ جب کیش کیری کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ہی اور شی کین بی مگڈ جسے ماگ کا کانسیپٹ ہے کہ جی اس سے کیش چھین لیا جائے یا اس کے اس کو ڈپرائو کر دیا جائے تو جب وہ ایک بینکنگ سیکٹر یا فائنینشیل سیکٹر کا حصہ بنتا ہے تو اس کو کیش کرنے کیری کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ ان کو جو کارڈز ایشو ہو جاتے ہیں یا چیک بک ایشو ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو یہ جو ایلیمنٹ آف سیکیورٹی ہے اور سیفٹی ہے ان کے اندر آ جاتا ہے اور وہ سیکور فیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے ضروریات کے لیے جو کیش پہلے ان کو کیری کرنا پڑتا تھا اپنی جیب میں یا اپنے ہاتھ کے یا اپنے گھروں میں رکھتے تھے اب اس کی ضرورت نہیں رہتی تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک ایلیمنٹ آف سیکیورٹی اور ایلیمنٹ آف سیفٹی آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت انڈائریکٹ آپ کہہ لیں کہ نان مانیٹری فیکٹرز ہیں نان مانیٹری جو آپ کہہ لیں ایلیمنٹس ہیں جو فائنینشیل سیکٹر کا انٹیگریشن میں سوسائٹی کو ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ کچھ اور بڑی واضح مثالیں ہیں انڈونیشیا میں انڈیا میں ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے اور وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے کہ اس سیکٹر میں انٹیگریٹ ہونے سے وہاں پر دیکھا گیا ہے اگین بنگلہ دیش کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہاں کا جو میجر بینک ہے وہاں کے جو کلائنٹ ہیں ان کے جو خاص طور پہ بچیاں ہیں جو ہیں آلموسٹ ساری وہ سکول گوئنگ ہے اور اس کے مقابلے میں جو نان کلائنٹ ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں صرف سکسٹی پرسنٹ ان کی بچیاں جو سکول جاتی ہیں اسی طرح یہ مثال ایک کانکریٹ ہے افریقہ کے ایک کنٹری کی کہ وہاں کے ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے جب اس سیکٹر میں کام شروع کیا تو اس نے اپنی سروسز کو لنک کیا ہیلتھ سروسز کے ساتھ کہ جو لوگوں کا بیسک ہیلتھ کا جو ٹریٹمنٹ ہے ان کو ڈائگنوسز ہے اس کو لنک کیا جائے انہوں نے کلوریشن کی لوکل اس کے ساتھ جو کنسرن ادارے تھے اور اس کی وجہ سے وہاں کی ہیلتھ کی سروسز میں امپرومنٹ آئی اور اس کے بعد انڈیا کی ایک مثال ہے کہ وومین امپاورمنٹ کو کہ وہاں کے جو وومین باڈیز ہیں پروفیشنل ہیں جو کام کرتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے جن کے پاس بزنسز ہیں ان کی ایک طرح سے فورم بنایا گیا اور یہ انہوں نے ان کو ایک طرح سے کمبائنڈ لیول پہ ہیلپ کیا تو آپ یہ دیکھیں گے وومن امپاورمنٹ ایجوکیشن ہیلتھ ایک وہ ایریاز ہیں جو کسی بھی معاشرے میں بہت امپاور اہم ہوتے ہیں تو اس جو آپ کا فائنینشیل سیکٹر ہے اس میں انٹیگریٹ ہونے سے انڈائریکٹ بینیفٹ اس کو ملے تو ان سب چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ فائنینشیل سیکٹر کو اور زیادہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اپنی پارٹیسپیشن اور اپنی اس کے اندر جو کانٹریبیوشن کو بڑھانا چاہیے تاکہ یہ جو بینیفٹس ملے ہیں اس کا ملٹیپلائر افیکٹ سوسائٹی کے اندر آئے اور اس میں کوئی شک نہیں اگر اس کو ہم اگر محدود پرائے میں دیکھیں گے تو شاید ہمیں پر وہی جو پرانا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ کیا وہ ایریاز ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں وی آر پارٹ سسٹم وی ناٹ سسٹم اگر ہم اپنے آپ کو سسٹم سے باہر رکھیں گے تو اس کا جو نقصان ہے جو اس کے الٹیمیٹلی جو ایڈورس امپیکٹ ہیں اس کو کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان سب جب چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو بات ایک طرح سے واضح ہونے شروع ہوتی ہے کہ فائنینشیل سیکٹر میں جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے کی ان کی سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں کیا وہ ایک اوپن فیلڈ دوسرے نان ٹریڈیشنل پلیئرز کے لیے تو نہیں چھوڑ رہے کیونکہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے جو سروسز ہیں جو ان کے آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز ہیں جو ان کے ریسورسز ہیں جو ان کے دوسرے آپ وہ ہیں جن کے پاس اسٹرینتھس ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے ڈائریکٹلی کمپیٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں پرو ایکٹیولی رسپانڈ کرنا ہے بجائے یہ کہ ہم اپنا مارکیٹ شیئر لوز کریں اور ان کو دیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر فعال بنائیں ہم اس مور ایکٹیو ہو جائیں اچھا اب اس کے بعد جب ہم اس کی مزید تفصیل میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ دیر آر تھری ڈرائیونگ فورسز جو فائنینشیل سیکٹر بی او پی کے اندر جو کہ اہم کردار ادا کر رہا ہے پہلا یہ ہے کہ بی او پی میں جو فائنینشیل سیکٹر جو مائکرو فائنانس کا ہے وہ بہت تیزی سے جیسے ابھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ایکسپینڈ کر رہا ہے اور اس ایکسپینشن کے اندر ظاہر ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے اندر مختلف پلیز آنا شروع ہو گئے ہیں مختلف پروڈکٹس ہیں مختلف سروسز لے کے آ رہے ہیں تو یہ جو مائکرو فائنانس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ایک اہمیت اختیار کر جا رہا ہے اور اس کی جو ابھی تک ہمارے یہاں کانسیپٹ تھا محدود کہ جی یہ جو پور ہے پرو پور پالیسیز کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اٹس اے ویری براڈ کان کانسیپٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بی او پی سیگمنٹ ہے اور بائی دا وے آپ کے علم میں ہوگا پاکستان میں یہ جو سیکٹر جیسے ہم نے بتایا جو ہم ایشیا کی اگر بات کرتے ہیں تو 2.86 بلین کے جو لوگ ہیں سب سے بڑا سیکٹر ہے بی او پی کے اندر جو ایشیا کے اندر ہے اینڈ اٹس کانسٹیوٹ سیونٹی تھری پرسینٹ آف دا ٹوٹل پاپولیشن کانسٹیٹیوٹنگ اے فورٹی تھری پرسینٹ آف دا پرچیزنگ پاور تو ان فگر سے جو ہم ایشیا کی آپ کے سامنے شیئر کی اور اسی ریلیونس سے پاکستان میں بھی یہ چیز ملتی جلتی فگر سامنے آتی ہے آپ کو مارکیٹ کے سائز کا پرچیزنگ پاور کے ایکسٹینٹ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سیکٹر کے اندر ہے اور اس کے اندر اپارچونیٹیز ہیں اسی طرح مائکرو فائنانس سیکٹر کو اگر ہم اس کی ایکسپینشن کو دیکھیں اس میں ہم دیکھیں کہ وہ پروڈکٹس جو لے کے آ رہے ہیں جو سروسز لے کے آ رہے ہیں کہ وہ جو کلوبریشن کر رہے ہیں اس کے اندر جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں جو دوسرے کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ الائنس کر رہے ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کرتی جلی جا رہی ہیں اور اس کے اندر ظاہر ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان الائنسز کو کس طرح مور افیکٹو بنایا جائے اور سوسائٹی کے اندر اس چیز کو وہ کریں اور ایکچولی ایگزامپلس اس میں خاص طور پہ لیٹن امیریکن کنٹریز میں اور افریقن کنٹریز میں اس کی مثالیں سامنے آئی ہیں اور افریقہ میں بھی ہیں اور انڈیا میں بھی خاص طور پہ ایشیا میں اگر دیکھی جائیں تو یہ چیز ہے مائکرو فائنانس کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس نے within ان اور فائیو آج ان کی تیرہ سو برانچز ہیں جو انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسکیل کے کانسیپٹ کو انہوں نے آپریشنل ایفیشنسی کے کانسپٹ جو کانسیپٹ کو ایک بہت ہائی لیول تک لے کے چلے گئے ہیں انہوں نے دوسری انڈسٹری کے جو آپ کہہ لیں کہ جو دوسری مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں جو لاجسٹکس ہوتی ہیں اس کو انہوں نے بینکنگ سیکٹر میں اپلائی کر کے اس کے اسکیل کو ایڈوانٹیج لے کے اس حد تک وہ گئے ہیں کہ وہ ناؤ دے آر ابھی جو ان کا لیول ہے وہ کہتے ہیں سکس ہنڈریڈ ٹو ملین پیپل پاپولیشن آف دا انڈین جو جو ہے وہاں کی اس کو وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ نمبر جو اب آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے لیکن جو اس میں بات اہم ہے سمجھنے کی کہ وہ اس نمبر سے باک ڈاؤن نہیں ہوئے وہ اس نمبر سے اس حد تک نہیں ہوئے کہ جی اتنا بڑا نمبر ہم کیسے کریں گے انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور جیسے آپ کو یہ ایک ایگزیکٹ ریئل لائف ایگزامپل بتائی گئی ہے اس بینک کی اس مائکرو فائننس نے اتنا پینیٹریشن کر لیا ہے آپ کے وہ ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو کنزیومر بینکنگ کا جس کا ہم نے آپ کے ساتھ پچھلے لیکچر میں شیئر کیا تھا یہ لوگ مل کے اس سیکٹر کے اندر ایک بہت اہم تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں اور جس سے دوسرے لارجر پلیئرز ہیں اور بلکہ ان کو فالو کر رہے ہیں جو گلوبل انٹرنیشنل بینکس ہیں جو آج سے کچھ پہلے تک وہاں کی بینکنگ لینڈسکیپ کو بینکنگ سیکٹر کو ڈومینیٹ کر رہے تھے اب ایک طرح سے ان کے فالوور ہو کے رہ گئے ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں ان کی پالیسیز کو ان کو کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جس حساب سے مارکیٹ لیڈرشپ مارکیٹ شیئر ان سے چھنا جا رہا ہے ان سے روڈ ہو رہا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکارڈنگلی یہ کانسیپٹ کہ جی ہم انٹرنیشنل بینک ہیں ہمارا گلوبل وہ ہے وہ اب نہیں رہا بلکہ اس میں جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل بینک ہے اس کا تو سلوگن یہی ہے کہ تھنک گلوبل ایک لوکل وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ویژن گلوبل ہونی چاہیے آپ کا بڑا برڈ ویژن ہونا چاہیے لیکن جب آپ جہاں جس جگہ جس ریجن میں کام کر رہے ہیں آپ کی ان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ جو سارے فیکٹرز اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جب ہم پاکستان کا کانٹیکس لیتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو بینکنگ کے پلیئرز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس ہیں جو لوکل ایک طرح سے جو اسپانسر ہیں کے یا جو فورن بینکس ہیں ان کو بھی اب اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ لیول آف کمپٹیشن کہاں جا رہا ہے اور کس طرح ہے اور ان کو رسپانڈ کس طرح کرنا ہے اور اس اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ ایک ریس ہے یا ایک دوڑ ہے تو اس کے اندر وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں وٹ آر دا سرکمسٹانسز وٹ وٹ آر دا انڈیکیٹرس وچ دس تو اس کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو ہونے کی ضرورت ہے رسپانسو ہونے کی ضرورت ہے جب ہم نے مائکرو فائنانس کریڈٹ کے اور ایس بی او پی سیکٹر کے حوالے سے جب یہ بات کی تو یہ چیز سامنے آئی اس کے بعد دوسرا جو پھر ایک ٹاپک ہے جو بار بار ہم رپیٹ کرتے ہیں لیکن اس کا مینشن ہونا ضروری ہو جاتا ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال اس سیکٹر میں ٹیکنالوجی کا بہت عمل دخل ہے جہاں ہم نے مختلف حوالے سے ٹیکنالوجی کی بات کی اس سیکٹر میں جو ٹیکنالوجی جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ والیوم آف ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن کاسٹ کو آپ کے لوور کر دیتی ہے یو آلویز ہیو اے ویری ویلڈ بزنس ریشنل کیس ٹو ہیو اے لوور ٹرانزیکشن کاسٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی جو آپ کو لور کاسٹ پرووائڈ کرتی ہے یہ ساتھ ساتھ کسٹمر کو کنوینئنس بھی پرووائڈ کرتی ہے پھر وہ جو فیکٹر اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں لوور ٹرانزیکشن کاسٹ اور پھر کنوینینس پھر ایکسیسیبلٹی اور اس کے اندر سیفٹی یہ سارے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی مثالیں جیسے ہم نے آپ کو کیش کی دی اے ٹی ایم مشینز کی وجہ سے ایک کنوینینس یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کے جو اسمارٹ کارڈس کا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ آپ پوائنٹ آف سیلز پہ جا کے آپ کے پاس جو بینکوں نے کارڈ ایشو کیے ہیں اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی بینکنگ آؤٹلیٹ پہ یا بینکنگ ڈلیوری چینل کو اپروچ کریں آپ پوائنٹ آف سیلز پہ جا کے اس اسمارٹ کارڈ کے ذریعے اس کارڈ کے ذریعے پرچیزنگ کر سکتے ہیں تو اب یہ کنوینینس کا ایلیمنٹ یہاں آ گیا ایکسیسیبلٹی کا ایلیمنٹ آ گیا کہ آپ 24 آور ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کو سروسز اویلیبل ہیں رات کے وقت بھی آپ جا سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا پھر اس کے اندر سیفٹی کا ایلیمنٹ آ گیا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کیری کیش یو ڈونٹ ہیو ٹو باڈر اباؤٹ دی تھنگس اور اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ ٹرانسفلٹی کا ہے کہ فنڈس کو ٹرانسفر کرنے میں لوکلی اور انٹرنیشنلی ٹیکنالوجی آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے کیونکہ جب بات ہوتی ہے فائنانس کی تو اس میں فائنینشیل فلوز کا ٹرانسفر آف فنڈس کا ایک ہمیشہ ایلیمنٹ رہتا ہے کیونکہ فائنینشیل سیکٹر کا ایک خاص رول یہ بھی ہے انٹرمیڈیٹری رول پلے کرتا ہے ان دی فلو آف فنڈز تو ٹیکنالوجی کراس دا بارڈرس اینڈ ود ان دا کنٹری کنوینئنس چینل آپ کو پرووائڈ کرتی ہے بجائے یہ کہ آپ جیسے ایک پہلے تھا کہ آپ نے کسی کو یا تو چیک ایشو کر کے پیسہ اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانزیکشن کے تحت یا آپ نے بینک سے پیمنٹ آڈر بنانا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے فزیکل انسٹرومنٹ لے کے کی ضرورت نہیں رہتی آپ الیکٹرانک فنڈس کے آپ اپنے جو ہے فنڈس اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں تو ایک یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت یہ ایڈوانٹیج ملتی ہے اور یہ سارے جو ٹیکنالوجی نے جو آپ کو یہ چیزیں دی ہیں اس کی وجہ سے اس کو جو آپ کہہ لیں کہ اس سیکٹر کے اندر اس کے آنے سے لوگوں کو کنوینئنس ملتی ہے ایکسیسیبلٹی ملتی ہے سیکیورٹی ملتی ہے اس کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور وہ خاص طور پر اس پرٹیکولر سیکٹر کے اندر اس چیز کی جو ابھی ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ بی او پی ٹو بی او پی سیکٹر کے اندر دے آر ہیوج ٹرانسفر آف فنڈس اکراس دا ریجنس ابھی جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹس لگائے گئی ہیں وہ 350 بلین ڈالرز کی ایک طرح سے فلو ہو رہی ہے بٹوین ون ریجن ٹو اندر فرام ون کنٹری ٹو اندر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بی او پی سیکٹر میں جو لوگ ہیں ان کے رشتے دار ان کے اکوینٹنس ان کے دوسرے جو فیملی ممبرز ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں وہ وہاں سے ریمٹنسز بھیجتے ہیں تو یہ جو ریمٹنسز کا جو چینل ہے یہ ریمٹنسز کا اماؤنٹ ہے اس کی ایک بہت اہم اہم اکنامک سگنیفی سگنیفیکنس ہے ناٹ فار دا انڈیویجویلز اونلی بٹ فار دا کنٹری ایز اے ہول انڈیویجولس کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے دیکھیں کہ اب جب یہ باہر سے فنڈز آتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ اس سے بھی ہیں کہ جی فورن ریمیٹنس آ رہی ہے تو اس میں جو باہر لوگ گئے ہوئے ہیں باہر سے آپ کو فورن ایکسچینج میں بھیجتے ہیں تو کنٹری فورن ایکسچینج تو آن کرتی ہے آپ کو جو ایک ہائر اور لارجر پرچیزنگ پاور کو ایکسیس ملتا ہے اس سے پھر یہاں پر جو فیملیز بیک ہوم ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کی ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھنے کے حوالے سے ہاؤسنگ کے حوالے سے اپورچونیٹیز ملتی ہیں تو یہ جو فنڈ فلو ہوتا ہے اس کی جو جنریشن ہوتی ہے یہ ایک پروڈکٹیو اس کی طرف ہے کہ سوسائٹی کے اندر پروڈکٹیو ایلیمنٹس کی جنریشن آتی ہے پروڈکٹیو ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں تو اس کی بہت اہمیت ہے اب بینکوں نے خاص طور پہ لیٹن امریکہ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ابھی تک اس سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا تھا اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی تھی اس کے جو فائدے ہیں اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا اور اس کا جو اوور آل اماؤنٹ ہے اس کو نہیں کیا گیا تھا بلکہ اب جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹس آئی ہیں اس کے مطابق بائی 2012 یہ فگر 350 ففٹی بلین سے ایکسیڈ کر کے ون ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی یہ اماؤنٹ کا اس حد تک انکریز ہونا اگلے دو یا تین سالوں میں انڈیکیشن ہے کہ یہ فنڈس فلو کس نیچر کے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اب جب ہم انڈیویجولس کی ہم نے ایڈوانٹیجز کی اور بینیفٹس کی بات کی تو ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کا ایڈوانٹیج اس کا بینیفٹ ایک کنٹری لیول پہ اکانومی لیول پہ کیا ہے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں فورن ایکسچینج کی بات کرتے ہیں کہ وی آر اے ایمرجنگ ڈیولپنگ کنٹری وی نیڈس فورن ایکسچینج فار آور ڈیولپمنٹ کیونکہ جب ظاہر ہے دوسری دنیا کی جب آپ ایکسپرٹیز کی اور آپ امپورٹس کی بات کرتے ہیں تو فوراً ایکسچینج ارن کرنا ایک اہم آپ کا ضرورت بن جاتا ہے اور ظاہر ہے جتنی زیادہ فورن ایکسچینج ارن کریں گے اپنی ایکسپورٹ کے ذریعے اور اس کے تھرو اور یہ ریمٹنس کے تھرو جو آپ کو ملتی ہے فورن ایکسچینج اس کا بہت ایک ملٹی پلائر افیکٹ آپ کی اکانومی پہ ہوتا ہے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں فورن رمیٹنس آ رہی ہے دوسرے ملکوں سے ہاؤس ہولڈ اس کے لیے تو یہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو امپروو کرتا ہے کریڈٹ ریٹنگ کے امپروومنٹ کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہونے سے تو جو باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ آپ کی کنٹریز میں آنے کے لیے ایک طرح سے انسینٹو ان کو ملتا ہے کیونکہ یہ ایک جو فلو شو کرتا ہے کہ آپ کے یہاں کی جو ایکسپرٹیز ہے یا آپ کے یہاں لوگ ہیں وہ اتنے ہنرمند ہیں کہ وہ باہر جا کر اپنی سروسز جو رینڈر کر کے ایکسچینج رن کر رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ ایکسچینج کے آنے سے آپ کا جو اوور آل فائنینشیل فلو ہے جو کنٹری کا فورنشن ریزرو ہے وہ امپروو ہوتا ہے اور اسٹیٹ بینک اور جو آپ کہہ سینٹرل بینک ہے اس کو اپنی پالیسیز کو میں بہتر میں ہے کنٹری کی کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ان کے انڈائریکٹ بینیفٹ ہیں تو فورن انویسٹمنٹ کا آپ کے پاس پوٹینشیل امپروو ہو جاتا ہے اور فورنش انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل کسی بھی کنٹری کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے خاص طور پر ان کنٹری لائک پاکستان وی ڈیو نیڈ فورن کیپیٹل فار آور ڈیولپمنٹ دیئر آر مینی انڈسٹریز جہاں پر میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے آپ اس کو انرجی سیکٹر کہہ لیں. یا آپ دوسرا کہہ خاص طور پہ جو واٹر کے حوالے سے ہے کہ یہاں ضرورت ہے ہمارے ملک کو کہ یہ بیسک نیڈز ہیں جو لوگوں کی انرجی کی اور اس کی اور آج کل آئے دن ہم یہ تذکرہ سنتے رہتے ہیں ڈیبیٹس آتی رہتی ہیں ٹی وی میں اور اخباروں میں کہ انرجی کا کرائسس ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اس کو چونکہ یہ وہ سیکٹر ہے جو وہاں بہت ہیوی انیشل کیپٹل آؤٹ چاہیے تو وہ جو فورن انویسٹرس ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں اور ان کو یہاں پوٹینشیل کا اندازہ بھی ہے لیکن یہ وہ اسی وقت آپ کی کنٹری میں آنے میں انٹرسٹیڈ ہوں گے جب آپ کی کریڈٹ ریٹنگ میں امپروومنٹ آئے گی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے یہاں جو دوسرے کنسٹینٹس ہیں جو سیکیورٹی ایلیمنٹس ہے وہ بھی امپروو ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرف لوگوں کا روخ ہو یہاں پھر وہ کانسیپٹ وہی آ گیا کہ یہ جو آپ کے پاس فوراً انویسٹمنٹ آئے گی وہ ایڈ نہیں ہوگی ایڈ وہی ہوتی ہے انفارچونیٹلی یا لون وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے الٹیمیٹلی واپس کرنے اور اس کی جو فائنانسنگ ٹرمز ہوتی ہیں اتنی زیادہ اسٹینجنٹ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ایک طرح سے باندھ دیتی ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے بجائے اس ایڈ کے اوپر یا لون کے اوپر ڈپینڈنسی کے آپ اپنی اس چیز کو انکریج کریں کہ فورن ایکسچینج زیادہ سے زیادہ آئے اور اس میں جو یہ سیکٹر کا جو پوٹینشیل ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کا میکرو اکنامک امپیکٹ ہے آپ کی پوری اکانومی کے اوپر کہ جو بی او پی ٹو بی او پی کے جو فنڈس فلو ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں اس کے بعد اس جو فائنینشیل فلوز کا ایک اور اہم ایلیمنٹ ہے جس کو کچھ ملکوں میں کچھ فارورڈ لوکنگ بینکوں نے اس کو کافی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس کو لیوریج کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے اور ا فریکوینس فریکوینٹ بیسس اور ا ریگولر بیسس کہ یہ اتنے اماؤنٹ کی ریمرٹنسز آتی ہیں اور یہ ریگولر فلو ہے اور بینکوں کے تھرو فارمل چینل کے تھرو جو آتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہم اس نان فارمل چینل کی بات نہیں کر رہے تو اس کا ظاہر ہے ایک تو انسینٹو گورنمنٹ دیتی ہی ہے کہ جن کے پاس ریمیٹنس آتی ہیں ان کو لوکل کرنسی میں جو کوولنٹ ملتا ہے ان کو اس کا سرٹیفکیٹ بینک ایشو کرتے ہیں کہ جی یہ کنورٹ ہوا ہے اس کے ان کو ٹیکس کے بینیفٹس ملتے ہیں ان کو انویسٹمنٹ کے بینیفٹس ملتے ہیں بینکوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو بینکوں نے اس میں کچھ انیشیٹو لیا ہے کہ اس فائنینشیل فلوز کو وہ سیکورٹائز کر سکتے ہیں سیکورٹائز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کچھ فنڈ فلو کو سیکورٹائز کر کے آپ اس کو سیکیورٹی میں کنورٹ کر کے مارکیٹ میں سیل کریں اور آپ چیپر کاسٹ کے فنڈز جنریٹ کریں یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے بینک کے پوائنٹ آف ویو سے اب ضرورت اس چیز کی ہے جو کہ یہاں کے جو بینک میجرز ہیں میجر پلیئرز ہیں اور جو کہ بہت ہیوی اماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں فورن ایکسچینج میں اوورسیز سے ان کا سیٹ اپ ہے ان بینکوں کو چاہیے کہ کچھ جگہوں پہ ان کی ٹریجری کام بھی کر رہی ہے کہ یہ جو ایک فائنشیل uh, انوویشن جو کہ باہر فرینکلی بہت عام ہے اگر ہمارے یہاں نہیں ہے تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹائزیشن کی ابھی ہمارے یہاں مارکیٹ نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ مارکیٹ بھی ڈیولپ ہوگی لیکن اگر اس پہ ابھی سے کام کیا جائے گراؤنڈ ورک تیار کیا جائے اور جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اور جو دوسرے آپ کہہ لیں جو ادارے ہیں جس میں چیمبر آف کامرس ہیں اور چیمبر آف کامرس اور مختلف ایسوسیشنز کے اس پہ کام کریں. تو اس سے جو فائدہ ہوگا کہ بینکس کو جو چیپر سورس سو آف فنڈ ملیں گی اور وہ سیکورٹائز کر کے تو جو مارکیٹ کے اندر ایک ڈیپتھ پیدا ہوگی اور وہ چیپر سورس سو آف فنڈس کی وجہ سے جو ایڈوانٹیج ہوگی اس کو وہ یہ ہوگی کہ بینک پھر اکارڈنگلی اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی پرائسنگ جو ہے اس کا بینیفٹ اپنے کسٹمر کو پاس آن کر سکے گا کیونکہ لوجیکل ہے کہ جب ہم پروڈکٹ اور سروسز کی پرائسنگ کی بات کرتے ہیں تو کاسٹ آف فنڈ سب سے اہمیت اختیار کرتی ہے اس کے بعد انٹرمیڈیشن کاسٹ کی بات ہوتی ہے تو اگر کسی بینک نے اس ایک ایونیو کے ذریعے اپنی کاسٹ آف فنڈس کو امپروو کروا لیا ہے اس میں اندر بہتری لے کے آئی ہے تو اس کا بینیفٹ وہ یقیناً اپنے کنزیومر کو کسٹمر کو ایک کمپیٹیو بہتر پرائسنگ میں پاس آن کر سکیں گے تو جس سے آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا انڈائریکٹ امپیکٹ فائنشیل فلوز کا آتا ہے اور اس فائنینشیل فلوز کا تعلق ہی بی پی کے ساتھ ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم سارے بینیفٹس کو مد نظر رکھتے ہیں تو بینک اپنے آپ کو کس طرح اس فلوز کو انکیش کرنے کے لیے اس کی جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے گیئر اپ کریں اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ پیسولی نہ کریں کہ جی اچھا آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ کھل گیا فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولا یا دوسرا اکاؤنٹ کھلا جس میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ریمیٹنس آئے گی آپ کو چاہیے کہ آپ ان ایوینیوز کو دیکھیں آپ کے جو باہر کورسپانڈنٹس ہیں یا آپ کی جو باہر برانچیز ہیں جن کنٹریز میں بہت زیادہ ایک طرح سے کنسنٹریشن ہے پاکستانی امیگرینٹس کا جو وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر جابس کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر فنڈس ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو کس ٹیپ کیا جائے کو ان کو کس کیا جائے کہ وہ پیسہ ہے وہ فارمل چینل کے ذریعے بھیجے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ابھی بھی خاصا سبسٹینشل اماؤنٹ نان فارمل جس کو آپ ہنڈی یا حوالہ کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ملک میں آتا ہے جس کا فرینکلی فائدہ صرف کچھ انڈیویجولس کو ہوتا ہے کہ جو نان انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کو ایک تو یہ کہ اس کا بینیفٹ تھوڑا ریٹ کا ضرور ملتا ہے لیکن اس کے اندر دوسری کباطیں ہیں اور سب سے بڑا لاس جو ہے نیشنل لاس ہوتا ہے کہ آپ کو پیسہ وہ نیشنل آپ کے کہہ لیں کہ فلو میں آپ کے نیشنل اکانومی کے اندر نہیں آتا اور اس کا اکاؤنٹ فار نہیں ہوتا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکوں کو اپنا جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے جو اپنا مارکیٹنگ کا سیٹ اپ ہے جو ان کا سیلنگ کا ہے کو اس طرح گیئر اپ کریں جن کی برانچز نہیں بھی ہیں لیکن جو ان کے باہر کورسپونڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ یہ چینل جو ہے اس کو فلی ایکسپلائٹ کیا جائے اس کی جو بینیفٹس ہیں ان کو اس کو لیوریج کیا جائے اور اس کا جو اوور امپیکٹ ہے اکانومی پہ آئے تو جب ہم ان سب چیزوں کو ان کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو بی او پی کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو نرد انداز کرنا صرف وہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جس پرٹیکولر سیگمنٹ میں اپرویٹ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیانڈ کچھ نہیں ہے اور اپنے اپنی آپ سوچ کو محدود کر دیا ہے جب یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تو اس کے بعد اب ضرورت تھوڑی سی اس کو ریلیٹ کرنے کی ہے کہ جب ہم بی او پی سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں بی او پی کے ود ان بی او پی فائنینشیل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو پاکستان کا جو کانٹیکسٹ ہے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ویئر وی اسٹینڈ ان دیٹ کانٹیکسٹ تو لیٹس شیئر ود یو سم آف دا اسٹیٹس اینڈ دا نمبرس فار وچ وی ان پاکستان آر ایٹ دا مومنٹ فیسنگ وہی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے پاکستان کانٹیکسٹ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کمپیریزن ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ پیئر گروپ کے ساتھ اب آپ کے سامنے جو نمبر نظر آ رہے ہیں لیس than 20 پرسینٹ کا جو ہے پاکستان میں پینٹریشن ہے اس سیگمنٹ کا تو یہ جو نمبر جس کو ہم اکثر ذکر کر چکے ہیں فائنینشیل ایکسکلوژن کہ جو لوگ اس کے دارہ کار میں نہیں آتے یا فائنینشیل انکلوژن جو دائرہ کار میں آتے ہیں تو اس نمبر سے اور اس کمپیریزن سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ انہیں کنٹری لائک سنگاپور جو کہ ہمیشہ ڈیولپ کنٹری تصور کی جاتی ہے یہ فگر تو کتنی اوپر چلی گئی ہے لیکن جو ہمارا پیئر گروپ بھی ہے آپ دیکھیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے ایون میں جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے وہ ہم سے اوپر ہے تو وائی ناٹ مین ہمیں یہاں وہی سوالات کے جب ہم بات کرتے ہیں انکوائری کی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں یہاں پر نیچے ہیں اگر ہم یہ ڈیموگرافکس دیکھ لیں یا ہماری دوسری کنڈیشنس دیکھ لیں اگر ان سے زیادہ مختلف نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ فگر اتنا نیچے ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس نمبرس کی طرف توجہ دیں اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان نمبرس کو انڈیویجولی ظاہر نہیں لیکن کولیبریٹلی اور جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جس سے اسٹیٹ بینک بہت ایکٹیو ہے وہ انکریج کرتا ہے وہ آپ کو انسینٹیو دیتا ہے کہ آپ اپنے دائرہ کار کو ناٹ فزیکلی ان دا سینس کہ جی آپ بہت ساری برانچز کھول دیں اور یہ تو ریکمینڈ آپ کے علم میں ہوگی اسٹیٹ بینک کی کہ جب آپ کسی برانچ کھولنے کے لائسنس کے حوالے سے جب اسٹیٹ بینک کو اپروچ کرتے ہیں کسی میجر سٹیز میں تو یہ سٹیٹ بینک کی پری کنڈیشن ہے اور جس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور فورن بینک کو بھی یہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ میجر سٹیز میں برانچ کھول رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لازمند رورل ایریاز میں بھی برانچ کھولنی ہے تو سٹیٹ بینک نے جو اپنی پالیسیز بنائی ہیں اس پہ تو ان کا زور ہے اور وہ یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے تحت بینکس جو ہے بعض دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ مجبورن برانچ کھولتے ہیں لیکن یہ مجبورن کا جو کانسیپٹ ہے ذہنوں سے آپ کو نکالنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ یہ مجبوری یا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ اگر آپ اس بیو پی سیگمنٹ جو کہ رورل ایریاز میں زیادہ ایک طرح سے کنسنٹریٹ کرتا ہے آپ اس کی جو یہ پوٹینشیل ہے جو ہڈن پوٹینشیل ہے ہم نے بارہ ذکر کیا آپ وہاں پر اپروچ کر کے وہاں جا کر وہاں پینیٹریٹ کر کے اس پوٹینشیل کو آپ ایک طرح سے اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہی جو کانٹیکسٹ ہے اس چارٹ سے آپ کے سامنے آتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کا کتنا سیگمنٹ ایکسکلوڈیڈ ہے فائنینشیل اس سے دیکھیے اس بگ نمبر یہاں مزید ڈیمارکیشن کی گئی ہے انفارمل سیکٹر کی اور فارمل سیکٹر کی تو جب آپ یہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ فگر سامنے آتے ہیں کہ اس میں کس حد تک والنٹیرلی جو لوگ ایکسکلوڈ ہو گئے ہیں ان کا کتنا بڑا فکر وہ ہے جب یہ پرسنٹیج نمبر آپ کے سامنے آتی ہیں یا ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ واقعی دیر از اے بگ گیپ ان دیٹ ہاؤ ٹو فل دیٹ گیپ دیز آر دا نمبرس دیز آر دا فیکٹس وچ نو ون کین ڈینائی اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ نمبرس ڈبیٹ اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ نمبرز غلط ہیں یا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو اوتھنٹک اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں تو جب ان نمبرز کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو فائنینشلی سرو جو سیگمنٹ ہے وہ ففٹی پرسنٹ تک بنتا ہے لیکن دیٹ ففٹی پرسنٹ میں بھی جو انفارمل سیکٹر ہے وہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ اس کو کور کر رہا ہے تو جب اس فگرز کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر یہ ضرورت اس چیز کی آتی ہے کہ ہم لوگ کس حد تک پیچھے ہیں اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں سیورس کی یا دوسرے اس کی تو یہ فگر بھی اب آپ کے سامنے آتی ہے کہ صرف فارمل سیورز جو ہیں وہ 8.2% پوائنٹ ٹو اور گریجولی جب ہم دوسرے اس کی طرف آتے ہیں تو یہ پرسنٹیج کتنا نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹو دا ایکسٹینڈ کہ جب ہم دوسرے اس کی بات کرتے ہیں انشورنس کی یا مائکرو فائنانس کی تو لیس دین 1% پرسینٹ یا اراؤنڈ 1% پرسینٹ یہ فگر آتی ہے تو اس کو بھی جب ہم دیکھیں گے فگر کو تو ایک امیڈینٹ جو آپ کے سامنے جو چیز آنی چاہیے کہ بینکوں کو ان پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی پینیٹریشن کو بڑھنے کے لیے کیا پالیسیز اختیار کرنی چاہیے ان کی جو سیلنگ اور مارکیٹنگ اپروچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے ان کے ڈسٹریبیوشن اور جو ان کے ڈیلیوری چینلز ہیں ان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے تاکہ اس نمبرس کے اندر انکریز آئے اس سے کسی چیز کو انکار نہیں ہے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس سیکٹر کے اندر پوٹینشیل موجود ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے پروڈکٹ پینٹریشن کی بات ہو رہی ہے ابھی ہم نے مختلف سے مختلف پروڈکٹس کی بات کی تو یہاں بھی آپ نمبرز دیکھتے ہیں کہ صرف سیونگ اکاؤنٹس یا اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹس ہیں وہ ففٹی پر ففٹی پرسینٹ یا تھرٹی فائیو کے رینج میں ہیں۔ پھر ایک دم سے یہ پرسینٹیج ڈراپس ہوتی ہے جو کریڈٹ کارڈ کی دوسری ہے ان کا آپ نمبر دیکھیں کتنا لو ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس نمبرس کو جب ہم سامنے رکھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کس نمبرس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے کیا پالیسیز کیا آپ انیشیٹو لیں تاکہ اس نمبرز میں آئیں اور پروڈکٹ پنٹیشن کا یہ جو پرسنٹیج ظاہر بڑھے گا تو اس کا فائدہ ظاہر ہے اکانومی کو ہوگا سیگمنٹ کو ہوگا اور اس کو بینکوں کو ہوگا اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ نیکسٹ بلین بینکنگ کنزیومرز کی ہم بات کریں گے یہ ایک شارٹ آف کیس اسٹڈی ہے جو کہ گلوبل کنسلٹنگ فرم نے تیار کی ہے اور اس پہ ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے کانٹیکٹس میں جیسے کہ اگر ہم نے کے ساتھ اتنا ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آپ کو ہو سکتا ہے جب یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں تو تھوڑی سی ڈپوٹیشن یا ایک اوورلیپنگ نظر آئے لیکن مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اس ٹاپک پہ ذرا وقت صرف کریں کہ اگر ہم نے جب بی او پی کی بات کی تو ایک یہ بہت براڈر کانٹیسٹ تھا بی او پی میں ہم نے اوور چیزیں دیں اوور آل چیزیں دیکھی مختلف سیکٹرس کی بات کی اور ہم نے اس سیگمنٹس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کے بعد ود ان دیٹ پھر ہم نے فائننشیل سیکٹر کی بات کی اور فائننشیل سیکٹرس کی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا امپلیشنز ہیں براڈر فائنینشیل سیکٹر ناٹ کنفائننگ ٹو کنزیومر بینکنگ اور اس میں فائنینشیل فلوز کی بات ہوئی اس میں ٹیکنالوجی کی بات ہوئی اور اس میں جو مائکرو فائنانس کا جو اس وقت ایک طرح سے بہت پوٹینشیل ہے اور اس کی گروتھ ہو رہی ہم نے اس کی بات کی تو اس کے بعد اب جو ضرورت اس چیز کی پیش آئی کہ جب کنزیومر بینکنگ کو اگر ہم دوبارہ فوکس کریں دوبارہ اس آئیں تو اس اور اس میں کنٹری لائک پاکستان کیونکہ یہ جو کیس اسٹڈی ہوئی ہے انہوں نے ظاہر ہے اسی کنٹریز کو فوکس کیا ہے اور اسی کے آپ کے سرکمسٹانسز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس وجہ سے جب ہم اسٹڈی کو دیکھیں گے اور ہم ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ جو پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور خاص طور میں جو پاکستان بینکنگ کا جو کنزیومر کا لینڈسکیپ ہے وہ کس اس پہ ہے ہم کہاں پر ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں تو یہ اسٹڈی ہمیں اس کو ایک طرح سے ایڈریس کرنے میں ہیلپ کرے گی ہم نے اکثر آپ کو اس چیز کا ذکر کیا کہ جب ہم یہ سٹڈیز کرتے ہیں یا جب ہم اس قسم کے سروس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز کو دیکھیں اور ہم اس کو بلائنڈلی فالو نہ کریں بلکہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی اپلیکیشن پاکستان میں ہو سکتی ہے یا نہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اور جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اگر اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ جا کے ضرور شیئر کریں گے آن اور آپ حالانکہ دوسرے اس کے اندر سبجیکٹ میں یہ پڑھ رہے ہیں رسک مینجمنٹ کو بھی ہم ضرور مد نظر رکھیں گے تو جب ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور ہم بلائنڈلی چیزوں کو فالو نہ کریں تو ان ہم اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہیں گے A lot